اعوذ من ومن فما له من مضل اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیا اللہ نہایت غالب انتقام لینے والا نہیں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 يتوكل المتوكلون اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ تمہارے باطل معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں یا وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں کہہ دیجیے مجھے اللہ کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہہ دیجیے اے میری قوم تم اپنے طریقے اور حالت پر عمل کرو بے شک میں اپنے طریقے پر عمل کرنے والا ہوں چنانچہ جلد تم جان لو گے کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے پھر جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی بھلے کے لیے اور جو گمراہ ہوا تو بس اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف جو اس کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے یعنی ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے یا جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت سے نوازے پھر کیوں نہیں یقیناً ہے اس لیے کہ اگر یہ لوگ کفر و انج سے بعض نہ آئے تو یقیناً وہ اپنے دوستوں کی حمایت میں ان سے انتقام لے گا اور انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرے گا پھر بعض کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ سوال ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے البتہ وہ سفارش کریں گے جس پر یہ ٹکرا یا ٹکڑا نازل ہوا البتہ وہ سفارش کریں گے جس پر یہ ٹکڑا نازل ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے تو میرے معاملات میں اللہ ہی کافی ہے پھر جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے تو پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا فائدہ اس لیے اہل ایمان صرف اس پر توقل کرتے ہیں اس کے سوا کسی پر ان کا اعتماد نہیں پھر یعنی اگر تم میری اس دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے تمہاری مرضی تم اپنی اس حالت پر قائم رہو جس پر تم ہو میں اس حالت پر رہتا ہوں جس پر مجھے اللہ نے رکھا ہے جس سے واضح ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا کافروں کے ستر آدمی قتل اور ستر ہی آدمی قید ہوئے حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد غلبہ و تمکن بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گیا جس کے بعد کافروں کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ باقی نہ رہا پھر اس سے مراد عذاب جہنم ہے جس میں کافر ہمیشہ مبتلا رہیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کا کفر پر اسرار بڑا گراں گزرتا تھا اس میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے ان کی ہدایت کے آپ مکلف نہیں ہیں اگر وہ ہدایت کا رستہ اپنا لیں گے تو اس میں نہیں کا فائدہ ہے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو خود ہی نقصان اٹھائیں گے وکیل کے معنی مکلف اور ذمہ دار کے ہیں یعنی آپ ان کی یا ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں یعنی آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک قدرت بالغا اور سنات عجیبہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جس کا مشاہدہ ہر روز انسان کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم سے گویا نکل جاتی ہے کیونکہ اس کے احساس و ادراک کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے جس سے اس کے حواس بحال ہو جاتے ہیں البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے اس کو بعض مفسرین نے وفات سغرا اور وفات کبرہ سے بھی تعبیر کیا ہے فير الله تعالى فرماتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله موتك وقت فيه جانے قبض کرتا ہے اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک واپس بھیج دیتا ہے بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ ہو اور نہ کچھ سمجھتے ہوں پھر بھی وہ سفارشی ہیں قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض وما اليه ترجعون کہہ دیجئے ساری سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہی ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں قل اللہم مفاطر السماوات والعض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بين عبادك فیما كانوا فیہی اختلفون <تصفيق> آپ کہیے اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے چھپے اور ظاہر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ وفات کوبرا ہے کہ روح یا روح قبض کر لی جاتی ہے واپس نہیں آتی پھر یعنی جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کر کے انہیں وفات صغرا سے دوچار کر دیا جاتا ہے پھر یہ وہی وفات کبرا ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں روح روک لی جاتی ہے پھر یعنی جب تک ان کا وقت معود نہیں آتا اس وقت تک کے لیے ان کی روحیں واپس ہوتی رہتی ہیں یہ وفات سغرا ہے یہی مضمون سر انعام آیت نمبر ساٹھ اور اکسٹھ میں بیان کیا گیا ہے تاہم وہاں وفات سغرا کا ذکر پہلے اور وفات کبرا کا بعد میں ہے جب کہ یہاں اس کے برعکس ہے پھر یعنی یہ روح کا قبض اور اس کا ارسال اور توفی اور احیاء اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ فرمائے گا پھر یعنی شفات کا اختیار تو کجا انہیں یعنی شفات کا اختیار تو کجا انہیں تو شفات کے معنی و مفہوم کا بھی پتہ نہیں کیونکہ وہ پتھر ہیں یا بے خبر پھر یعنی شفات کی تمام اقسام کا مالک صرف اللہ ہی ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش ہی نہیں کر سکے گا پھر صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کیوں نہ کی جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے پھر یا کفر اور استقبال یا انقباض محسوس کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مشرقین سے جب یہ کہا جائے کہ معبود صرف ایک ہی ہے تو ان کے دل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے پھر ہاں جب یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں بھی معبود ہے یا وہ بھی آخر اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں وہ بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں تو پھر مشرقین بڑے خوش ہوتے ہیں منحرفین کا یہی حال آج یہی حال آج بھی ہے جب ان سے کہا جائے کہ صرف یا اللہ مدد کہو کیونکہ اس کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے تو تو سیخ پا ہو جاتے ہیں یہ جملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہوتا ہے لیکن جب یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہا جائے اسی طرح دیگر فوت شدگان سے استمداد اور استغاثہ کیا جائے مثلا یا شیخ و عبد القادر اللہ اے شیخ عبدالقادر اللہ کے لیے کچھ دے دیجئے وغیرہ تو پھر ان کے دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں تشابہت بہت قلو بہم سر نمبر ایک بعد والے مشرکوں کے دل بھی شروع مشرکوں کے مشابه ہو گئے پھر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز میں رات کو تہجد کی نماز کے آغاز میں بطور دعائے استفتاح یہ پڑھا کرتے تھے اللہ رب جبرائی جبرائیل جبر عیل وومی کا عیل اللہ مرب جبرومی کا و عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہی اختلفون اہدینی لمختلف فیہی من الحق بیذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو ستر مطلب اے اللہ جبرائیل میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں مجھے اپنے خصوصی ازن سے اس حق کی طرف ہدایت دے جس میں اختلاف کیا گیا ہے یقیناً تو جسے چاہے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دیں اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا اور ان کے لئے ان کے عملوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِیتُهُ على عِلْم بل لیکن لا يعلمون پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے بس مجھے تو یہ میرے علم کی بدولت دی گئی ہے نہیں بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے تحقیق یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہوئے پھر ان کے نام پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے فَأصابهم وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ چنانچہ انہیں ان کے عملوں کی سزا ملی اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد انہیں بھی ان کے عملوں کی سزا ملے گی اور وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ألَ يعلم أن الله يبسُُ الرزق بُ يسطوط رزْقَال ش وَقدأَلَ يعلم أن الله يبسُ الرزْقَ لمَ ش وَقد إِ في ذلكِكَ لآيات لقَم يؤمِون کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے بلا شبہ اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہوگا جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے فلگی سورہ سر عالمران آیت نمبر اکانوے وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ آئے دل سورہ بقرہ آیت نمبر اڑتالیس وہاں کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا پھر یعنی عذاب کی شدت اور اس كی ہولناكیاں اور اس کی انواع و اقسام ایسے ہوں گی کہ کبھی ان کے گمان میں نہ آئی ہوں گی پھر یعنی دنیا میں جن محارم و معاصم کو وہ ارتقاب کر رہے تھے اس کی سزا ان کے سامنے آ جائے گی پھر وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جسے وہ دنیا میں ناممکن سمجھتے تھے اس لیے اس کا استہزاء اڑایا کرتے تھے پھر یہ انسان کا با جنس ذکر ہے یعنی انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ جب انہیں بیماری فقر و فاقہ یا کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں پھر یعنی نعمت ملتے ہی سرکشی اور تغیانی کا رستہ اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا احسان ہے یہ تو میری اپنی دانائی کا نتیجہ ہے یا جو علم وہ ہنر میرے پاس ہے اس کی بدولت یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی کیونکہ اللہ کے ہاں میرا بہت مقام ہے پھر یعنی بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ یا جو تو سمجھ رہا یعنی بات وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا یا بیان کر رہا ہے بلکہ یہ نعمتیں تیرے لیے امتحان اور آزمائش ہیں کہ تو شکر کرتا ہے یا کفر پھر اس بات سے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج اور امتحان ہے پھر جس طرح قارون نے بھی کہا تھا لیکن بلاخر وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا فیم میں میں استفامیہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی دونوں طرح معنی صحیح ہے پھر برائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزا ہے ان کو مشاکلت کے اعتبار سے سیات کہا گیا ہے ورنہ برائی کی جزا برائی نہیں ہے جیسے او جز لور آعتمر چالیس برائی کا بدلہ اسی جیسے یا اسی جیسی برائی ہے بھوال فتح القدیر پھر یہ کفوار مکہ کو تنبیر ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا یہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح قحط قتل و اثارت وغیرہ سے دوچار ہوئے اللہ کی طرف سے آئی ہوئے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ان عذابوں کو یہ روک نہیں سکے پھر یعنی رزق کی کشادگی اور تنگی میں بھی اللہ کی توحید کے دلائل ہے یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں صرف اسی کا حکم و تصرف چلتا ہے اسی کی تدبیر مؤثر اور کارگر ہے اسی لیے وہ جس کو چاہتا ہے رزق فراواں سے نواز دیتا ہے اس کے فرام سے نواز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقر و تنگ دستی فقر و تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے اس کے اس فیصلے میں جو اس کی حکمت و مشیت پر مبنی ہوتا ہے کوئی دخل انداز ہو سکتا ہے نہ اس میں رد و بدل کر سکتا ہے تاہم یہ نشانیاں صرف اہل ایمان ہی کے لیے ہیں کیونکہ وہی ان پر غور و فکر کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کی مغفرت حاصل کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمع هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ آپ کہہ دیجئے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم وزیاتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بھردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے جبکہ تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو اَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّدْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق مطلب اطاعت میں کوتاہی کی اور بلا شبہ میں مزاق اڑانے والوں میں رہا اوتقول یا وہ کہے اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقیوں میں سے ہو جاتا یا وہ جس وقت عذاب دیکھے تو یہ کہے کاش کہ میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیکوں کاروں میں سے ہو جاؤں اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے اسراف کی معنی ہے حد سے تجاوز اور یہاں اس کا مطلب ہے گناہوں کی کثرت اور اس میں افراد اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ و استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیے ہوں انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہگار ہوں مجھے اللہ تعالی کیوں کر معاف کرے گا بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا یا توبۃ النسوخ کر لے گا تو اللہ تعالی تمام گناہ معاف فرما دے گا شان نزول کی روایت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے کچھ کافر وہ مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زناکاری کا ارتقاب کیا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کی دعوت صحیح ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطا کار ہیں اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا وہ سب معاف ہو جائیں گے جس پر اس آیت کا نزول ہوا بھوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 4810 اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید پر خوب گناہ کیا جاؤ اس کے احکام و فرائض کی مطلق پرواہ نہ کرو اور اس کی حدود اور ضابطوں کو بے دردی سے پامال کرو اس طرح اس کے غضب و انتقام کو دعوت دے کر اس کی رحمت و مغفرت کی امید رکھنا نہایت نادانش مندی اور بے عقلی و جہالت ہے یہ تخم حنزل یہ تخم ہنزل بوکر سمرات و فواق کی امید رکھنے کے مترادف ہے چنانچہ قرآن کریم میں متعدد جگہ ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا مثلاً سورہ ہجر آیت نمبر انچاس اور پچاس میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں اور یقینا میرا عذاب بہت اور یقینا میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے غالبا یہی وجہ ہے کہ یہاں آیت کا آغاز یا عبادیہ مطلب میرے بندوں سے فرمایا جسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لا کر یا سچی توبہ کر کے صحیح معینوں میں اس کا بندہ بن جائے گا اس کے گناہ اگر سمندر کی اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ معاف فرما دے گا وہ اپنے بندوں کے لیے یقینا غفور رحیم ہے وہ اپنے بندوں کے لیے یقیناً غفور و ہے جیسے حدیث میں سو آدمیوں کے قاتل کی توبہ کا واقعہ ہے بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 3470 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2766 پھر یعنی عذاب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو کیونکہ جب عذاب آئے گا تو اس کا تمہیں علم و شعور بھی نہیں ہوگا اس سے مراد دنیاوی عذاب ہیں پھر فی جمب اللہ کا مطلب اللہ کی اطاعت یعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی ہے یا یعنی جم کے معنی قرب اور جوار کے ہیں یعنی اللہ کا قرب اور اس کا جوار مطلب جنت طلب کرنے میں کوتاہی کی پھر یعنی اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک اور معاشی سے بچ جاتا یہ اس طرح ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر مشرقین کا قول نقل کیا گیا ہے ولیم شاہ میں اشرک نے سر انعام آیت نمبر 148 اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے ان کا یہ قول کلمہ حق اردہ الباطل کا مصداق ہے کریمت الحقین اری دبی الباقل کا مصداق ہے بحال فتح القدیر یعنی بات بجائے خود صحیح ہے لیکن اس سے مقصود باطل کا اس بات ہے